اوض بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه قد خلت من قبلكم سنان فسیرو فی الارض فاندورو قیف کانا عاقبت المکذبین تحقیق گزر چکی من قبلی کم تم سے پہلے سنا کئی طور طریقے تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے فصیر ہوں پھر اور چلو زمین میں فنزور پھر دیکھو کئی فاقان عاقبت المقدین کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا سابقہ آیات میں اللہ سبحانہ الحمۃ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ اور بخش اور جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ رسول کی نافرمانی سے جو توبہ کر لے اس کے لیے بخشش اور جنت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر بھی اللہ کے طرف سے مغفرت اور جنت ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے پچھلی آیت میں وعدہ کیا اور اب یہاں اطاعت کی ترغیب دینے اور نافرمانی سے توبہ کرنے کے لیے بدشتہ امتوں کے واقعات پہ نظر دوڑانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سابقہ امتوں میں سے بھی جو لوگ اللہ کے باقی نافرمان تھے دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا اور جو متیب و فرما بردار تھے اللہ نے اسے کیسے انہیں کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا تو یہ تذکیر بھی ایام اللہ کہلاتا ہے یعنی تاریخ کی کے جو واقعات ہیں تاریخی واقعات ان کی طرف بندہ نظر دوڑائے اور زمین میں چل پھر کے تباہ شدہ قوموں کے حالات دیکھے تو اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نافرمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا حاضر بیان للناس یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ موغذاتم اور نصیحت ہے دل بچنے والوں کے لیے یعنی جو قرآن مجید فرقان حمید کی بات مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں ان کے لیے یہ ایک واضح بیان ہے اللہ نے جا بجا متقین اور پرہیزگاروں کے نیک انجام اور جٹلانے والوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے والا تاہینوں والا تہزانو و انتم الکم تمنی اور تم ہمت نہ ہارو لا تاہین کمزور نہ بنو ہمت نہ ہارو ولا لا تہزانو غم نہ کھاؤ غم نہ کرو وہ انتملا اور تم ہی غالب ہو ان کم تم اگر تم ممن ہو یہاں پر جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ انتم تو اس سے مراد مسلمانوں کا مستقل غلبہ ہے عارضی طور پہ اگر غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو بھی جائے تو وہ کوئی غلبہ نہیں کیونکہ ان کا غلبہ عارضی ہے ہاں تھوڑے وقت کے لیے ہو یا زیادہ وقت کے لیے مستقل غلبہ اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو دیا ہے چاہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں یا اس سے پہلے ادوار کے لوگ سابقہ امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا دیکھو کہ جتلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تو ان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سابقہ امتوں میں سے لوگ وقتی طور پر تو ایمان والوں پر غالب آ جاتے لیکن بالآخر اللہ نے کافروں کو نبیوں کے باغیوں اور نافرمانوں کو نیست و نابود کر کے ایمان لانے والوں کو ہی غلبہ عطا کیا ہے اسی طرح اس سے دوسرا غلبہ علمی غلبہ اگر مراد لیا جائے تو وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی رہا ہے کفار کو کبھی حاصل نہیں ہوا کجت و برہان اور دلیل کا جو غلبہ ہے علمی میدان میں وہ ہمیشہ اہل ایمان کو ہی ملا ہے اہل ایمان سے غالب کبھی نہیں ہو سکے نہ ہو سکتے ہیں اہل باتیں ایم سستم کرفن فقد مسل قوم کرفن مسلا ایم سستم کرفن اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے فقد مسل قوم کرفن مسلو تو قوم کو بھی اسی جیسا زخم پہنچا ہے و تل کل ایام الداو رحا بیناس اور یہ دن ہے کہ ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان والے اللہ اللہ دینہ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے ن شہدا اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے والله لا يحب الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا وَلْيُمَحْصَ اللَّهُ اللہ آمن اور تاکہ اللہ تعالیٰ چن لے خالص کر لے پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ حقل کافرین اور کافروں کو مٹا دے یعنی بہت کے دن مسلمانوں کے ستر افراد شہید ہوئے قتل ہوئے تو اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں فقد اگر تمہیں زخم لگا ہے تو قوم کو یعنی مشرفوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگا بلکہ ان کو تو زخم بڑا لگا مسلمانوں کے جو سکر شہید ہوئے ان کے سکر مارے گئے مردار ہوئے اور ستر قید بھی ہوئے تو اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے الحرب سجال لڑائی ڈھول کی طرح ہے اس میں باریاں ہوتی ہیں جس طرح کنویں سے پانی نکالنے والا جو ڈھول ہوتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اسی طرح لڑائی کا بھی معاملہ ہے جنگ میں کبھی فتح کبھی شکست کبھی نقصان کبھی فائدہ یہ کام چلتے رہتے ہیں تو جب بھی دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو ایک کا پلڑا تو بھاری ہونا ہی ہوتا ہے تو اس کو لے کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو غذب احد میں تم کو زخم لگے بتر کل ایام ندا بھی روحا بے یہ دن ہے کہ ہم اسے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں جنگ عہد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا یہود اور منافقین کے تاہ وہ اپنی جگہ تھے وہ منافق کوئی تو تھے نا تین سو بندے لے کے وہ نکل آئے تھے میدان چھوڑ کے پہلے ہی باقی سات سو رہ گئے اور تین ہزار کے ساتھ مسلمانوں نے پھر مقابلہ کیا تو ان کے طعنے جو تھے وہ مزید دل کو دکھاتے اور رنجیدہ کرتے منافق کہتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور حضیمت کیوں اٹھاتے یہ زخم کیوں کھاتے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ فتح شکست تو بدلتی رہتی ہے وہ تو ادر بدل ہوتی رہتی ہے یہ حق اور نہ حق کا وہ عیار نہیں ضروری نہیں کہ ہاتھ والے ہمیشہ خود حیاب ہوں یہ ضروری نہیں بلکہ کبھی کبھار خود حیابی اور کامرانی اہل باطل کے ہاتھ بھی وقتی طور پر چلی جاتی ہے تو اگر آج تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے گئے جنگ عہد کے آغاز میں مسلمانوں کا پڑھنا بھاری تھا کافروں کے بہت سے لوگ مارے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا بھی اتنی تم ان کو اللہ کے حکم سے کاٹ کاٹتے چلے جا رہے تھے تو مسلمانوں نے بھی کافروں کو اہر کے میدان میں خوب کاٹا ہے ایسا کاٹا ہے کہ ان کے گاؤں اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچاس تیر انداموں کا دستہ مقرر کیا تھا گھرے پہ ان میں سے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے وہ بازی ایک مرتبہ وقتی طور پر پلٹ گئی لیکن پھر دوبارہ جو سرکار مجتمے ہوئے اور حملہ آور کافروں کو مار بھگایا وہ میدان میں ٹھہر نہیں سکے بلکہ میدان چھوڑ کے بالآخر کافروں کو جانا ہی پڑا یعنی مار کے کے درمیان میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا جب وہ مسلمان وہ درے سے نیچے اترے اور پیچھے سے حملہ ہوا اور سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا اس سے پہلے بھی تفسو نہ ہی اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے اور بعد میں بھی بالآخر اللہ نے غلبہ مسلمانوں کو دیا اور کافر دم دبا کے بھاگ گئے میدان اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو پکے تھے اور جو منافق تھے ان کے درمیان تمیز ہو گئی غزبہ احد کے نتیجے میں منافقوں کو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا بلیم اللہ اللہ دینا یہ اس لیے ہوا مسلمانوں کو تھوڑی سی حضیمت کا سامنا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے ایمان والے ہیں کون اور منافع کون ہے کھل کے سامنے آ جائیں وہ تقیدہ شہادا اور اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے شہادت کا وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دینا چاہتا تھا کفار کی اس آردی فتح کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور مشرقوں کو پسند کرتا ہے واللہ يحب اللہ ظالمی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ص اللہ اللہ دینا آمن و اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص کر دے اور چوتھی وجہ یہ کہ يمحق حقل کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے کہ دوبارہ وہ اس طرف رخ کرنے کا نام نہ نا لے تو پھر غذب احزاب کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ رخ نہیں کیا مدینے کا احزاب کے بعد یہ اللہ سبحانہ ہوا کے مقاصد تھے ام حسب تم ان تدخل الجنہ تھا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے صابری جبکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا وہ علم اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے یا الم اللہ اللہ دینا جا خدو <مِنكُم> ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا بعد لوگوں نے اس کا منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی حال اور مستقبل سب کے بارے میں علم ہے تو ہر بات کا جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو یہ کہنا کہ اللہ نے ابھی تک نہیں جانا درست نہیں وہ یہ کہتے ہیں لیکن عالمہ کا معنی تو جاننا ہی ہوتا ہے اس کا جاننے والا معنی کرنا یہی درست ہے ظاہر کرنے کے لیے تو زہرا یلغ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی نو عزلی ہے مگر ان کے افراد حادث ہوتے رہتے ہیں جیسے پیدا کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے نا یہ ازلی ہے پیدا کرنا یہ پیدا کرنے والی صفت اللہ تعالی کی ازلی اور ابدی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی لیکن افراد کو پیدا کرنا یہ حادث ہے سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ازلی اور ابدی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہوا کی شان اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہے خالق تو اللہ تعالیٰ روزے اول سے ہے ازل سے ہی ہے خالق خالق ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیشہ سے ہی موجود ہے لیکن مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیل یہ وقتاً وقتاً ہوتا رہتا ہے یعنی صفت جاننا صفت سننا صفت دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی سفتیں ازلی اور ابدی ہیں لیکن اس ازلی اور ابدی صفت کے جو افراد ہیں وہ حادث ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ سَمِعَ اللہ قَوْلَ گول اللہ کی تو جا دی جو اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت پیش کر رہی تھی اللہ کو شکوا کر رہی تھی اب یہاں پہ کیا کہا قاد سمی اللہ اللہ نے سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات, سن, عورت کی بات سن لی تو اللہ تعالیٰ کی صفت سننے والی یہ تو ازلی ہے قدیم ہے لیکن اس عورت کی بات سننے والا پھر وہ اس وقت رونما ہوا جب اس عورت نے بات کی ایسے ہی معاملہ علم کا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے جانتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن آتی علم جو ہے وہ تو جہاد کرنے کے بعد پیدا ہوگا نا جو واقعاتی علم ہے وہ وقوعے کے بعد ہوتا ہے کئی کاموں کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو جانا ہے ہونا ہے لیکن جو اس کا واقعاتی علم ہے وہ کب ہوتا ہے اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد مسابرین اور اللہ تعالی صابروں کو صبر کرنے والوں کو بھی جان لے خلاصہ کلام یہ کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی ایسی آزم جنت میں اعلی مرتبے مل جائیں گے یعنی جب تک اس قسم کی آزمائشوں سے نہیں گزرو گے آزمائشوں کی بھٹیوں سے نہیں گزرو گے ان میں پورے نہیں ہوگے تو جنت میں اعلی مراتب اعلی مقام اعلی مرتبے وہ حاصل نہیں کر سکتے جنت میں اعلی مرتبوں کے حصول کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے آزمائشوں میں پورا موتا من قبلی انتل کو عید وہ ہوا ان تم تندور اور یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبلی انتل کو اس سے ملنے سے پہلے موت سے ملاقات کرنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے فقطر ائی تم بلا شبہ تم نے اسے دیکھ لیا ہے وہ ان تم تنظورون اس حال میں کہ تم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہاں موت کا معنی ہے جنگ یا شہادت یعنی تم لوگ شہادت کی تمنا کرتے تھے شہادتیں ملنے سے پہلے جنگ کی تمنا کرتے تھے تو اب جن لوگوں کو جگے بدر میں حاضری کا موقع نہیں ملا وہ تمنا کرتے تھے کہ ہمیں بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ملے ہم بھی راہتا جہاد کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کریں یا ہم بھی شہداء والا درجہ حاصل کر لیں بدر میں بھی لوگ شہید ہوئے تھے مسلمان تو یہ حسرت دلوں میں لیے بیٹھے تھے کہ ہمیں موقع ملے ہمیں بھی جہاد کرنے کا اللہ تعالی موقع دے تو ہم اپنی جان پر کھیل جائیں تو جگہ احد میں موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے ثابت قدم نہ رہ سکے اور بعض بھاگ نکلے اس آیت میں صحابہ رام کا مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری آر کے مطابق اب یہ موقع آیا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ یہاں پوری جمع مردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے اور پابندی کا سکوت دیتے عبد اللہ ہب نے ابھی آفا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی بدھ بھیڑ کی تمنا نہ کرو یہ نہ خواہش کرو کہ جنگ ہو اللہ کا کہ جنگ ہو یہ تمنا نہ کرو لیکن اگر جنگ ہو جائے تو فست موٹو پھر ڈٹ جاؤ پھر ثابت قدمی بھی کھاؤ پھر پیچھے نہ ہٹو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم موت کی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اب دیکھ لو شہادت تمہارے سامنے ہے اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا تم لڑائی کی جنگ کی تمنا کرتے تھے کہ جہاد میں ہم جائیں ہمیں جہاد پڑھنے کا موقع ملے تو اب میدان لگ گیا ہے